اور اے قوم مجھے اللہ سے کوم لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دے آناؤ